اور جب موسانی اپن قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو بولے کہ اب ہمیں مسخرہ بناتی ہیں فرمایا خدا کی پناہ کے میں جاہلوں سے ہوں